قصات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم اما بعد باب صلاه الاستسقاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا ومتضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه وواه الخمسة وصحهه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان السلام ابن عزيز وردوستو آج الصلاة استسقاكا بيانه اور استسپا کہتے ہیں بارش طلب کرنا جب اللہ کی مصلحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے مختلف حالات کے سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں تو قحط سالی کا شکار ہو جاتے ہیں اسی طرح سے جب زناکاری اور گناہ معصیت کے کام زیادہ ہونے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے اور فرمایا کہ اگر یہ جانور اور چوپائے نہ ہوں تو انسانوں کو ایک قطرہ بارش نہ ملے ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے تو بہرحال گنا ہو کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش جو ایک جو کہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اس کو روک لیتا ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ بارش یا پانی ہر چیز کے لیے زندگی ہے ہاں وہ جالنا من الما اک الشین ہے ہر چیز کو ہم نے پانی کے ذریعے سے زندہ کیا تو پانی کی ضرورت ہر چیز کو ہوتی ہے اور یہ بارش رحمت ہے اللہ کی تو گناہوں کے سبب بھی بارش روک لی جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش طلب کرنے کے موقع سے دعائیں بھی کیے ہیں صرف ایک خطبہ میں خطبہ دے کر کے دعا کی ہے نماز بھی ادا کی ہے مختلف انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش طلب کرنے کے لیے اپنایا ہے خود جمعہ میں بھی دعا کی ہے ہم حالات میں بھی دعا کی ہے تو اسی تعلق سے کچھ حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی اور یہ ان ساری حدیثوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمارا اسلام کتنا عظیم دین ہے کتنا عظیم دین ہے کہ ہر چیز کے لیے ہر چیز میں اور ہر حالت میں بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے سورج گرہن ہوتا ہے تو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے خوف کی حالت ہوتی ہے تب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے آ, بارش نہیں ہوتی ہے تو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے آ, بارش طلب کرنے کے تعلق سے آپ نے جو ہے اپنے ملکوں میں دیکھا ہوگا ہم نے بچپن میں بھی اپنے یہاں دیکھا اور آج بھی شاید لوگ کرتے ہیں اس طرح سے کہ لوگ خاص کر کے دیہاتوں میں چند بچے جو ہے وہ ننگی پیٹ ہو کر کے نکلتے ہیں اور ہاں ہر ہر دروازے پہ جاتے ہیں تو دروازے والے جو ہے پانی چھوڑتے ہیں پانی گراتے ہیں تو وہ سب لوگ اسی پانی میں لوٹ پوٹ کرتے ہیں اسی طرح سے پورے محلے میں گھومتے ہیں اور کچھ کچھ الفاظ ایسے کہتے رہتے ہیں یہ سب طریقہ غلط ہے یہ سب ہندوانہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے یہ درست طریقہ نہیں جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا وہ طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے یہاں پر ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے یعنی استثا کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلے اور استثاء کی جو نماز ادا کی جائے گی وہ ہر ہاں میدان سے باہر عیدگاہ میں جا کر کے ادا کی جائے گی یعنی آبادی سے باہر عیدگاہ میں جا کر کے ادا کی جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم توازن اختیار کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے اسی طرح سے ہٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اسی طرح سے ڈرتے ہوئے اور آہستہ آہستہ اور گریا وزاری کرتے ہوئے اس حالت میں نکلے میدان کی طرف مدینہ کی آبادی سے باہر نکلے میدان کی طرف عید گاہ کی طرف گویا کی یہ حالت بذات خود یہ بتاتی ہے کہ بارش طلب کرنے کے لیے جب استع کے لیے جایا جائے تو بہت زیادہ ہاں تیزی کے ساتھ غرور گھمن کے ساتھ دم ہوئے اس طرح سے نہیں جانا چاہیے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کا رجوع کی حالت اور کیفیت گھر ہی سے پیدا ہونی چاہیے جب آدمی جو ہے گریہ وزاری کے ساتھ آجیزی کے ساتھ اور تواز اختیار کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے نکلے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی بندوں پر رحیم ہے رحم کرنے والا ہے تو اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے باہر فصل قاتم دو رک نماز پڑھی کماس عید جیسا کہ عید کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ عید کے دن جو ہے نماز پڑھتے تھے لم اختب خود بہت لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خود بمعہ میں اور خود میں خطبہ دیا کرتے تھے ہاں اس طرح سے خطبہ نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سے اس کی پر نہیں خطبہ دیا بلکہ خطبہ میں مکمل طور سے دعا ہی دعا ہوا کرتی تھی خطبے میں مکمل طور سے اللہ بندوں کو یا لوگوں کو اللہ سے ڈرانا توبہ استغفار کرنا گناہوں سے دور رہنا خیر کا کام کرنا اس پر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مکمل دعا جو اللہ تعالیٰ سے بارش طرف کرنے کے تعلق سے توبہ استغفار کے تعلق سے تھی تو یہاں پر ایک بات جو ذکر کرنے کی ہے وہ یہ کہ پہلی چیز یہ کہ ہری صحیح ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بارش طلب کرنے کے لیے نماز بھی مشروع ہے اور سنت ہے بارش طلب کرنے کے لیے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر باہر نکل کر کے میدان میں جا کر کے نماز پڑھنی چاہیے ایک بات تو یہ جبکہ بعض لوگوں کے ہاں نماز نہیں ہے صرف دعا ہے صرف خطبہ اور بیان ہے لیکن یہ حدیث ان کی تردید کرتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی خطبہ بھی دیا خطبہ جمعہ میں بھی دعا کیا بارش بار بارش کے تعلق سے اور نماز بھی ادا کی کئی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً چھ سفتیں پائی جاتی ہے کہ کس کس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا بارش کے لیے دعا کی اور نماز بھی ادا کی تو یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ صلاح استثقا مشروع ہے جائز ہے بارش طلب کرنے کے لیے نماز بھی ادا کریں گے دوسری چیز یہاں پر وہ یہ ہے کہ و ایسی نماز ادا کی جیسے عید میں نماز ادا کی جاتی ہے تو عید کی نماز کی خصوصیت کیا ہے کہ ہاں عید کی نماز میں عام نمازوں سے ہٹ کر کے زائد تقبیریں کہی جاتی ہیں پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ سات تقبیریں اور دوسری رکعت میں پانچ تقبیریں تو عید کی نماز کیسے ادا کی جاتی ہے تکبیر تحریمہ کے بعد سنا پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد تیراک سے پہلے چھ تقبیریں اور کہی جاتی ہیں اور پھر دوسری رکعت میں جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے پہلے تکبیر پانچ تقبیریں کہتے ہیں اور پھر کرات اور سور فاتحہ اور دوسری کوئی صورت پڑھتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرات استثقا ادا کی وہ عید کی نماز کی طرح سے بعض علماء نے یہ کہا کہ عید کی نماز کی طرح سے زائد تقبیریں نہیں کہی جائیں گی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کا جو بیان ہے کہ عید کی نماز کی طرح سے تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ عید کی نماز کی جو خصوصیت ہے جو انداز ہے اسی انداز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی بعض لوگ کہتے ہیں کہ تکبیر زائد نہیں کہیں گے بلکہ عام نماز دو رکعت پڑھ لیں گے لیکن چونکہ ابھی اشتہادی مسئلہ ہے تھوڑا سا تو اس لیے اگر کوئی عید کی طرح سے نماز پڑھتا ہے تقبیر زائد تقبیروں کے ساتھ تب بھی نماز ہو جائے گی اور کیا کہتے ہیں زائد تقبیروں کے ساتھ نہیں بھی ادا کرے گا تو اس کو سجدہ ایسا ہو کرنے کی ضرورت نہیں وہ بھی نماز ادا ہو جائے گی اور خطبے کے تعلق سے آگے حدیث آئے گی وہ یہ ہے کہ خطبہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاط استقاط سے پہلے یعنی نماز سے پہلے آپ نے اللہ تعالی سے دعا کیا اور توبہ استغفار اور ڈرایا لوگوں کو توبہ استغفار کرنے کی تلقین کی اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا تو دونوں طریقے سے جائز ہے ہر طرح سے ثابت ہے کوئی ایک طریقہ اپنا لیا جائے تو درست ہے وائنا رضی اللہ تعالیٰ انہا قالت شکر ناسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المطر ایک لمبی حدیث ہے تھوڑا تھوڑا پڑھ کر کے ترجمہ کرتا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط سالی کا شکوہ کیا تل المطر یعنی بارش کے رک جانے کا بارش کے قحط پڑ جانے کا شکایت کا شکوہ کیا ہمارا بے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں ممبر لے جانے کا حکم دیا ممبر لے جانے کا حکم دیا تو اب یہاں پر دیکھیے عیدین کی نواز میں ممبر لے جانے کا حکم نہیں ہے ہاں کوئی کسی اونچی جگہ پر خطبہ دے یہ الگ بات ہے ہاں لیکن ممبر لے جانے کا حکم نہیں ہے تو اس میں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لے جانے کا حکم دیا فوہ فل مسلح عیدگاہ میں ہاں ممبر رکھا گیا واید ان سیومن یخرج رفیع اور لوگوں سے وعدہ کیا کے فلادین نکلنا ہے فخرہ حین ابدا حاجب شمس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سلاطق ادا کرنے کے لیے نکلے جبکہ سورج ظاہر ہو گیا سورج ظاہر ہو گیا حاجب الشمس یعنی کنارہ کو کہتے ہیں سورج کا کنارہ ظاہر ہوا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ادگاہ اور ممبر پر بیٹھے فقعد علی ممبر فکبر وحمد اللہ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے تقبیر بلند کی ہاں تقبیر اللہ حکبر اللہ ہکبر اللہ حکبر یہ تقبیر بلند کی وہ حمد اللہ اللہ تعالی کی حمد و فنا بیان کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران جو باتیں کی وہ یہ ہے کہ ان نقم شکو تم جد بدیارکم کہ تم لوگوں نے اپنے علاقے میں قحط سالی کی شکایت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم اس سے دعا کرو اس سے مانگو کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے استجیب القم ہاں کہ مجھ سے مانگو تمام قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جن میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ وعدہ کم این استجیب الم اور اللہ تعالیٰ نے دعا کے ساتھ ساتھ دعا قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے ادرونی آج تجب لکھو مجھ سے مجھ سے دعا کرو مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا فم مکال تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کہا اللہ کی تعریف کی الحمد رب العالمین الرحمان الرحیم مالکی اوم الدین لا الہ الا اللہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہان و کرب ہے رحم کرنے والا ہے جو روز جزا کا مالک ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں یا ما و اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے قید سالی بارش کے روکنے کا کی جو مسلحت ہوتی ہے جو مقصد ہوتا ہے اللہ جانتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس اللہ کی ملکیت میں ہم سب لوگ ہیں جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کو, کو کوئی روکنے والا نہیں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ اے اللہ تو ہی اللہ ہے عبادت کے لائق ہے لا الہ الا انت تیرے علاوہ کوئی بھی بابود حقیقی نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں انت الغنی تو غنی ہے تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں بے نیاز ہے ونحن الفقراء اور ہم فقیر ہیں آجزی کا اظہار ہے انزل علینا الغیف اے اللہ پر بارش نازل فرما وجعل ما انزلت علینا قوة وبلاغا الہین اور جو بارش تو نازل فرما اس کے لئے ہمارے لئے اس کو ہمارے لیے کیا بنا دے طاقت بنا دے قوت بنا دے اور ایک مدت تک ہاں ہمارے لئے اس, کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنا تم مرفایت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا فلم يزل ہاں یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بغل کی سفیدی ظاہر ہوئی ظاہر ہو گئی یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ اتنا کبھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھائے ہوئے نہیں دیکھا اب ہم لوگ دعا کرتے عام دور میں یہ خاص کر کے استشقا کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہاتھ اٹھایا کرتے اور عام دعاؤں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس طرح سے نہیں ہوتا تھا جیسے کہ آج, آج کل ہم لوگ ایسے دعا مانگتے ہیں ہاں اتنا ہاتھ اٹھائیں کہ یہ سفیدی بغل کی ظاہر ہو, ہو یہی ہاتھ اٹھانے کا ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے کا طریقہ ہے یعنی زیادہ اٹھا ہوا ہاتھ ہو کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہوناسی واہ رہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے Hmm? لوگوں کی طرف اپنی پیٹھ کی یعنی ابھی خدبہ اس طرح سے دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح بیٹھے تھے پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ لوگوں سے موڑ لیا قبلہ کی طرف کر لیا وَقَلَّمَ وَهُوَ رَافِعُنِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پلٹی جیسے ایسے, ایسے ایسے یہ چیز وہ کیے ہیں تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر کے چادر نیچے سے پکڑ کر کے ایسے ہاں نیچے سے پکڑ کر کے اس کو کیا کیا اسے پلٹ لیا ہاں یہ فال لینے کے لیے ہے نیک فال لینے کے لیے ہے. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ امید کی کہ اللہ ہماری حالت کو جو قحط سالی کی حالت ہے اس حالت سے خوشحالی میں ہماری حالت کو بدل دے بارش راز الفرما وہ دئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو اٹھائے ہوئے تھے سم اکبل عال و نزل پھر یعنی ممبر ہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ممبر ہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹبلا رخ ہوئے اور آپ نے چادر پلٹی ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھے ہوئے تھے پھر لوگوں کی طرف آپ نے چہرہ کیا اور پھر آپ نیچے اتری ونزل نزل اور صلاح رکھاتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز ادا کی صحاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے بدلی بھیجی فرادت و پھر فر بجلی میں کیا کہتے ہیں بدلی میں کیا پیدا ہوئی کڑک پیدا ہوئی اور و براقت اور بجلی چمکی پھر اس بدلی سے اس بدلی نے بارش برسانا شروع کر دیا کئی ایسے مواقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی ایک آگے حدیث آئے گی کہ ایک صحابی آئے ابھی پوری حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمعہ میں دعا کیا ایک صحابی آئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قید سالی ہو گئی ہے اور سب جانور مر رہے ہیں لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور راستہ آنا جانا جو جا ہے وہ بند ہو گیا سفر بند ہو گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بمہ میں دعا فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لیے جب ہم حاضر ہوئے تھے آسمان میں بدلی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا اچانک کیا ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علام نے دعا کی تو ابھی آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارد بھی نہیں ہوئے تھے کہ موسلادھار تیز بارش ہونے لگی اور اتنی بارش ہوئی کہ اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی پھر وہی صحابی یا دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے کہ بارش بند ہو جائے ہاں راستے بند ہو گئے ہیں اور لوگ گھر گر رہے ہیں یہ سب پریشانی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ نہیں کہا فرمایا کہ اللہ بند کر دے بارش اللہ رسول صلی اللہ فرما اللہ حوالۂ اللہ اب ہمارے اوپر بارش کی ضرورت ہمیں ہماری ضرورت بارش کی پوری ہو گئی ہے ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان پر بارش برسا بر فرما تو دس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ بالکل مدینہ ایسے ہو گیا تھا جیسے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کسی میدان میں کوئی اس طرح سے گول سی جگہ ہو یا کئی گھروں کے بیچ میں جو خالی میدان ہوتا اس طرح سے مدینہ ہو گیا تھا نہیں بالکل گول مدینہ خالی ہو گیا تھا مدینہ میں دھوپ تھی اور باقی دوسرے علاقوں میں جو ہے بارش ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو بارش نازل ہوئی اسی طرح سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر تحویل ردا کا مسئلہ ہے علامہ ابن حد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تحویل ردا کا ذکر صحیح بخاری کے اندر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو پلٹی پلٹی کیا فتح وجہ کیا ہے فتوجہ القبل صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف جو ہے متوجہ ہوئے دعا کرتے ہوئے صلاح پھر اس میں دو رکعت نماز پڑھی وہاں اور وجہ فی حما اور زور شرط کی زور سے شکرت کی تو سلاط استقاع اور جتنی اس طرح کی جماعت سے نمازیں ہیں دن کی جتنی بھی جماعت کی نمازیں ہیں سب میں قرات زور سے کی جاتی ہے کون کون سی نمازیں ہیں جمعہ کی, جمع کی نماز عیدین کی نماز کسوف کی نماز سورج اور چاند گرہن کی نماز پچھلے درس میں اس کا بیان ہوا اسی طرح سے سلاطاس میں زور سے قرات کریں گے ولی دار دار قطنی مرسل ابی جافر نیل بکر اور باقیر وہا ردا الحا ها... قحتو علی ها... تحل قہطو القحطو... کے دار قدنی کے اندر آ... محمد بن علی زین العابدین بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم کی روایت سے ایک مرسل روایت ہے کہ اس میں آ... اپنی چادر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹا تاکہ یہ قحط سالی کی حالت بدل جائے لیکن یہ روایت ضعیف ہے لیکن تحویل ردا کی تحویل ردا کی یا چادر پلٹنے کی روایت جو ہے صحیح مخار کے اندر بھی ہے صحیح روایت ہے نبی اللہ تعالی عنہ ان رجلا دخل المسجد يوم الجماتی ونبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم امن فقال يا رسول اللہ قطل اموال سبل فد اللہ سنا ثم قال اللہفنا اللہفنا اللہ کر الحدیف وفی دعا کہ یہ وہ حدیث ہے جس کی طرف ابھی اب اشارہ کیا تھا کہ انسر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے لمبی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ایک شخص جمعہ کے دن خطبے کے وقت داخل ہوا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حال قتل مال ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے بن قطع کے سفر بند ہو گیا فض اللہ سونا اللہ سے آپ دعا کیجئے کہ ہم پر بارش نازل فرمائے ہلاکت الاموال معلوم ہے کہ بارش جب نازل ہوتی ہے تو فصل برباد ہو جاتی ہے کھجور کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کھجور بھی نہیں تیار ہوتی ہے صحیح انداز جب بارش پانی نہیں نازل ہوگا تو پانی نہیں ملے گا تو پھل کیسے آئیں گے اسی طرح سے اور بھی مال برباد ہو سکتے ہیں وہ ساری اس کے اب مال میں سے مال میں مویشی بھی مال ہے کہ نہیں ہاں مال ہے انسان ہاں وہ بھی مویشی پانی نہیں ملے گا جانور بھی جو ہے ختم ہوتے ہیں قید سالی میں ونقطع سبل اور جو ہے راستہ منقطع ہو گیا ہے راستے کیا ہو گئے ہیں بند ہو گئے ہیں اس کا دو مطلب بیان کیا دو مطلب بیان کیا ہے اہل علم نے ایک مطلب تو یہ کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانوروں کی کو خوراک نہیں مل رہی ہے اور جانور اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ان پر سفر نہیں کیا جا سکتا ہاں ایک مطلب تو یہ اور دوسرا مطلب یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ جب بارش نہ نازل ہونے کی وجہ سے قط سالی کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا جو ہے سفر میں وہ بند ہو گیا ہے کیونکہ جب بارش نازل نہیں ہوئی مال کی پیداوار نہیں ہے کھجوروں کی پیداوار نہیں ہے تو لوگ ایک دوسرے علاقے سے سفر بھی بند کر دیا کر دیا انہوں نے تو یہ مطلب ہے اس کا دو مطلب بیان کیا گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا ہاتھ کو اٹھایا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دوران خطبہ اگر بارش کی دعا کریں بارش کے لیے دعا کریں تو ہاتھ اٹھانا چاہیے امام اور جو لوگ خطیب جو ہیں اور جو مسلی ہیں وہ ان کو وہ سب لوگ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں فرمایا اللہ ماحف اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما یا بارش کے ذریعے سے ہماری فریاد رسی فرما ہماری مدد فرما تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تو پوری لمبی حدیث جیسا کہ امام نے ابھی ذکر کیا کہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے آئے تھے تو آسمان میں ایک بدلی بھی نہیں تھی لیکن بارش نازل ہونے شروع ہو گئی ہاں نماز پڑھتے پڑھتے لوگ جو ہے ہاں بارش سے شرابور ہو گئے اور بھیگ گئے نماز کے بعد جو ہے گھر جانا ذرا مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے اور پھر اسی میں اشارہ ہے کہ وفی دعا بے بارش رکنے یعنی مدینہ میں بارش رکنے کی دعا کا بھی ذکر ہے کہ دوسرے ہفتہ دوسرے جمعہ کو پھر وہی شخص سے آیا یا کوئی دوسرا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے گھر گر رہے ہیں لوگوں کے اتنی بارش, اتنی بارش اتنی بارش آپ سے آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش بند ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشارہ کر کے اللہ میں اے اللہ آس پاس کی بارش نازل فرما ہمارے لیے اب جو ہے ہو گئی تو صاحب بیان کرتے ہیں کہ आ, اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عال وادیوں میں اور اسی طرح سے پہاڑوں پر بارش نازل فرما تو مدینہ کی فضا یا مدینہ کا کی فضا صاف ہو گئی اور آس پاس جو ہے بارش ہونے لگی میں نے ابھی بتایا تھا شیاں پر شارے نے لکھا ہے کہ تمام روایتوں کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے چھ مختلف اوقات میں دعا کی بارش کے لیے ابھی کتنی چیزیں گزر چکی پہلی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر عید تشریف لے گئے اور وہاں نماز ادا کی خطبہ دیا عید کی نماز کی طرح سے ایک اور روایت میں پچھلی روایت میں بات گزری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لے جانے کا حکم دیا اور ممبر لے گئے اور ممبر پر بیٹھ کر کے پہلے خطبہ دیا پھر اس کے بعد جو ہے ہاں یعنی پہلی روایت میں کیا ہے کہ پہلے نماز ادا کی پھر خطبہ دیا اس روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبہ دیا پھر دو رکعت نماز ادا کی تیسری شکل یہاں پر کیا بیان کی گئی ہے اس حدیث میں جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ دوران خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا دیکھیے تو اس سلسلے میں چھ طریق مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ایک دفعہ تو آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عیدگاہ میں لے گئے نماز پڑھائی خطبہ بھی دیا اور دعا بھی فرمائی نماز پڑھائی خطبہ دیا دعا ایک دفعہ نبی صلی اللہ دوسری دفعہ نبی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمعہ کے دوران ہی ممبر پر کھڑے کھڑے صرف دعا فرمائی جیسا کہ حدیث کے اندر ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ممبر پر ممبر منگوایا ممبر پر بیٹھ کر کے خود دیا دعا فرمائی اور دو رکعت نماز بھی پڑھوائی فرمائی ادا کی ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دعا کی مسجد میں دعا کی جیسا کہ سر نبی داؤد وغیرہ کے اندر ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر مقام زورہ کے قریب ایک مقام پر تشریف لے گئے وہاں دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک دفعہ کسی جنگ کے دوران بارش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اذ ربکم کم فساب یہ بھی ہے غالباً بدر کے موقع سے اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی یا کسی اور موقع سے ہاں دعا فرمائی تھی تو یہ چھ اوقات ہیں جس جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو آپ گھر میں بھی دعا کر سکتے ہیں ہاں مسجد میں سنتوں کے بعد دعا کر سکتے ہیں خطبے میں دعا کر سکتے ہیں خطبہ جمعہ کے یہ خود بجمہ میں بھی دعا کی جا سکتی ہے اور اسی طرح سے نماز بھی ادا کرنی چاہیے سلاط استخا کے لیے اپنے ہاں ذرا مشکل سے لوگ نماز ادا کرتے ہیں یہاں تو ماشاءاللہ جب بھی ذرا سے تاخیر ہوئی موسم میں بارش ہونے کا موسم ہوتا ہے تو اور تاخیر ہوتی ہے تو یہاں پر سرکاری طور پر حکومتی سطح پر اعلان ہوتا ہے کہ فلا دن فلا فلاں دن جو ہے سلاط استخا ادا کی جائے گی پورے مملکہ میں ادا کی جائے گی پورے ہر جگہ ادا کی جاتی ہے تو الحمدللہ یہاں پر یہ سنت ہے آج زندہ ہے وعنہ رضی اللہ عنہ ہو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو کانا ادا کو عباس عبد المطلب وقال اللہ کنہ نستی فتستینا حضرت عبداللہ انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے یہ کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب قحط سالی ہوتی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب قحط سالی ہوئی تو عبداللہ عباس رضی اللہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی کے ذریعے سے بارش طلب کی کس کے ذریعے سے عبداللہ عباس بن عبد المطلیف جو آپ نبی صلی اللہ علام کے جو چچا تھے ان کے ذریعے سے بارش طلب کی اور کیا فرمایا کیا فرمایا دعا میں کہ اے اللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تُس سے بارش طلب کیا کرتے تھے کس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بارش طلب کیا کرتے تھے اب یہاں پر بہ, بہت سارے لوگ بےچارے ہاں ابھی بعد میں بتاتا ہوں تو, تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا فتستینہ تو, تو ہمیں سیراب کرتا تھا اور آج ہم تیرے نبی کے چچا کے ذریعے سے ان کے واسطے سے ہم تج سے بارش طلب کرتے ہیں فس پنا, فس پنا اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما صاحبی بیان کرتے فیس تو بارش ہوتی تھی بارش طلب کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا فرمایا کہ ہم اللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے تو ہم تیرے نبی کے ذریعے سے بارش طلب کرتے تھے کیسے ہاں؟ وسیلہ لگا کر کے کہ اے اللہ ہم تجربہ دعا کرتے ہیں کہ اپنے نبی کے صدقہ تو فیل میں بارش نازل فرما یہ کرتے تھے صحابہ نہیں یہ مانا غلط ہے انصاف نہیں ہے حدیث کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے تو ان سے کہتے تھے دعا کرنے کے لیے کہتے تھے جیسا کہ کتنی مثالیں ہیں صحابی آئے صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے بارش کے لیے دعا کیجیے مال ہلاک ہو رہے ہیں سفر بند ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے ایسے صابۂ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کے لیے کہا کرتے تھے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے تو اللہ کے رسول سلام سلام دعا کیا کرتے تھے اور آج ہم تیرے نبی باحیات نہیں ہے اسی سے اسی لفظ سے ایسے لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے کہ اہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ان کی دعاؤں کے ذریعے ان کے ذریعے سے یعنی ان سے کہہ کر کے ان کے دعا کے ذریعے سے ان سے کہتے تھے کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجئے تو اللہ تو ہمیں بارش سے سیراب کرتا تھا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے سے ہم تج سے بارش طلب کر رہے ہیں اور چچا کے ذریعے سے بارش طلب کرنے کا مطلب اتنا فرما کر کے عبداللہ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قم یا عباس اے عباس آپ اٹھئے اور آپ ہمارے لیے اللہ تعالی سے دعا کیجیے وہاں پر جاہ اور مقام اور مرتبے کو ذریعہ نہیں بنایا تھا وسیلہ نہیں بنایا تھا اگر جاہ اور مقام اور مرتبے کو وسیلہ بنانا ہوتا یا اس کے ذریعے سے بارش طلب کرنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ زندگی اور موت سب میں برابر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو واسطہ بنا کر کے اللہ کے حضرت عمر ضلع تعالیٰ دعا کر لیتے دعا کرتے کہ نہیں جاہ اور مرتبہ کو اگر وسیلے کے وسیلے سے اگر دعا کرنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت حیات زندگی میں آپ کا جو مقام تھا وہی موت کے بعد بھی آپ کا مقام ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ اور مرتبے اور مقام کو, کے وسیلے کو چھوڑ کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے, وسیلے سے اور ان کے ان کے مقام اور مرتبے کے ذریعے سے کیوں دعا کرتے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں جی مقام اور مرتبے کے وسیلے سے دعا نہیں کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے وسیلے سے دعا کی اللہ تعالیٰ سے ہاں ان کی دعا کو وسیلہ بنایا اور کسی جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ یہ بھی ہے کہ کسی نیک آدمی باحیات زندہ آدمی کی دعا کو وسیلہ بنا سکتا ہے آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فلان ایک آدمی سے ہم نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ تو ان کی دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما ایک نابینا صحابی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے درخواست کی نابینا صحابی نے درخواست کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی نابینا صحابی نبی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے نبی کی دعا کو میرے حق میں قبول فرما جائز ہے درست کسی کے جاہ اور مرتبے کو وسیلہ بنانا جیسا کہ لوگ جو ہے بحقت نبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما یہ یہ ہماری دعا کو قبول فرمایا اولیاء کے صدقے میں یا بزرگان فلا سلسلے کے تمام بزرگوں کے صدقہ اور طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما یہ ناجائز وسیلہ ہے ناجائز وسیلہ ہے کیونکہ اگر وسیلے سے دعا کرنا ہوتا تو پھر کہیں میدان میں آنے کی اور لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت نہیں تھی گھر ہی بیٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر لیتے آپ کے مقاب اور مرتبے کے وسیلے سے دعا کر لیتے اور اگر جاہ اور مرتبے کے وسیلے سے دعا کرنا ہوتا تو امت کا اتفاق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری امت میں ابو بکر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مقام ہے جا اور مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہو کے وسیلے سے پھر دعا کیوں کرتے حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں کے مقام اور مرتبہ کے وسیلے سے دعا کیوں کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو خود اپنے وسیلے سے اور صحابہ کرام کو کہتے کہ میرے وسیلے سے میرے صدقہ کا میں دعا کرو تمہیں بارش عطا کرے گا اللہ تعالی ایسا کرتے تو یہاں پر کیا کہتے ہیں جاہ اور مرتبہ نہیں ہے بلکہ بلکہ کیا ہے دعا کو وسیلہ بنایا گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں تو اس حدیث سے جو لوگ جو بھائی لوگ جو ہے ناجائز وسیلے ہیں اور غلط وسیلے کے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ درست اور صحیح نہیں ہے کوئی اشکال ہو تو پوچھئے کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھیے سدی سے کیا پتا چلا سدی سے پتا چلا کہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ شخص سے دعا کا زندہ شخص کی دعا کو وسیلہ بنایا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر آپ کے ذریعے سے آپ کے وسیلے سے دعا کرنا درست ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے ہی سے اللہ سے دعا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے دعا نہ کرتے آہ, یا ان کی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی دعا کے وسیلے سے دو, کیا کہتے ہیں دعا نہ کرتے بارش طلب نہ کرتے اور یہ ایک دو بار ایک بار نہیں کئی ایک بار شاید یہ واقعہ پیش آیا جی تو دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے آہ, کہ ہم کسی زندہ باحیات شخص کی دعا کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ فلاں شخص کی دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما ہم اپنے ماں باپ کی دعاؤں کو, کو, کو وسیلہ بنا کر کے اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کو ہمارے حق میں ہاں قبول فرما یہ دعا کا ایک طریقہ ہے ہاں یا وسیلہ حاصل کرنے جائز وسیلے کا ایک طریقہ ہے جائز وسیلے کے دو اور طریقے ہیں کس کو معلوم ہے جیلا اپنے, اپنے, اپنے نیک امال کا کو وسیلہ بنا سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ دو وسیلے جائز وسیلے تین ہیں تین طریقے جائز ہیں جی آپ بتائیے نیکمال نیک ہو گیا نیکال کا وسیلہ اس کی مثال جب غار میں تین آدمی پھنس گئے تھے تو ان لوگوں نے اپنے اپنے نیک امال کو وسیلہ بنایا ہاں جی اہم چیز تو آپ لوگ بھول گئے چلیے میں ایک حدیث چلیے بتائیے اللہ کے ناموں اللہ کے ناموں کا وسیلہ اللہ کے جو اسماء حسنا ہیں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے ولی اللہ الحسن فدروح بیہ اللہ تعالی کے اچھے اچھے نام ہیں پیارے پیارے نام ہے مبارک نام ہے ان کو وسیلہ بنا کر کے آپ دعا کیجئے اللہ تو رزاق ہے روزی عطا فرما تلاش رشت ہے رزاق کی تلاش نہیں رزق میں آدمی پریشان ہے رزاق کی تلاش نہیں ہے اللہ سے دعا کرو اللہ سے دعا کرو اچھی طرح سے اس کے ناموں کا وسیلہ دے کر کے الحمن ان نقافون حدیث ہے شبِ قدرے پڑھنے کی ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم اینک عفون اے اللہ تو معاف کرنے والا معافی کو پسند بھی کرتا ہے فاف اللہ تو معاف فرما اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہے کہ نہیں اور سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمٰن الرحیم الدین، عبدو پھر کیا ہے اہ کی حمد تعریف یہ کر کے اور اس میں بھی اس دعا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہے کہ نہیں اللہم انت اللہ لا الہ الا انت اللہم انت اللہ اللہ اللہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ بنا کر کے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں اور کسی نیک زندہ آدمی کے کی دعا کو بھی ہم اپنے لیے وسیلہ بنا سکتے ہیں کہ اللہ فلاں نیک آدمی کی دعا کو میرے حق میں قبول فرما جس سے آپ نے کہا ہو کہ ہاں میرے لیے دعا کرو ٹھیک ہے اب بات آگے چل کر کے لوگ کیا, کیا گڑھ لیتے ہیں زندہ کی بات کی ہے نا آپ نے اولیاء اللہ مردہ کہاں ہے وہ تو سب زندہ ہے تو ہم زندہ سے جو ہے دعا کے لیے کہتے ہیں لیکن وہ زندہ اور جو دنیا میں زندہ ہے فرق ہے کہ نہیں ہاں شیخ توصیف رحمان شیخ صاحب نے ایک تقریر میں کہا کہ اگر تم کہتے ہو ہاں? کہ اولیاء اللہ قبروں میں زندہ رہتے ہیں تو کوئی مجھے ولی دیجئے زندہ ولی دیجئے ہم اس کو قبر میں دفنا دیتے ہیں دیکھیں زندہ رہتا ہے کہ نہیں جو بات کو ہاں اب یہ لوگ جو ہے بڑھے ہوئے ہیں لوگ علم میں صاحب اکرام سے اب بڑھ گئے ہیں ان کے مولویوں نے ان کو ہاں ایسائل میں عطا فرمایا جو کسی کو نہیں معلوم تھا اور ظاہر سے بات ہے یہ سوفیت اسی کا نام ہی ہے صوفیت پیری مریدی جس کو کہتے ہیں صوفیت بیعت وغیرہ جو ہے نا پیر مرید جو ہوتے ہیں تو اب مرید پیر صاحب جو ہے مرید کا سب کام کرتے ہیں مدد کرتے ہیں زندہ ہو یا مردہ ہو غائب ہو یا حاضر ہو ختم بات پر جی اس میں بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ازان کے بعد جو دعا ہے وہ کیا ہے ہاں حدیث کیا ہے کہ جو شخص اذان مؤذن کے اذان کا جواب دے اور میرے اوپر درود پڑھے اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگے میرے لیے اللہ سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگے اور وسیلہ کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ وہ ایسا مقام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ایسا اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو عطا فرمائے گا اور مجھے امید ہے کہ مجھے وہ ملے گا وہ مقام ملے گا تو اے میری امت کے لوگوں میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرے نبی کو وہ وسیلہ نامی مقام عطا فرما دے تو اس کو فائدہ کیا ہوگا میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی اب لوگ ترجمہ کیا ہے آتے محمدن الوسیلتا اگر عربی حساب سے اس کو دیکھا جائے عربی گرامر کے حساب سے تو آتے مانے اے اللہ تو دے دے محمدن مفول به اول دے دے کس کو دے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلتا وسیلہ نامی جنت کا سب سے اونچا مقام یہ ترجمہ ہو اب لوگ بےچارے جانتے تو ہیں نہیں عربی دیکھیے آتے محمد علیہ التا اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ عطا فرما ہاں بات ایسی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے اپنے نبی کے لیے کہ اللہ میرے نبی کو وہ وسیلہ نامی اونچا مقام جنت کا عطا فرما ہم اپنے نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اس میں کہا کہ ہم نبی سے دعا کرتے ہیں ہم نبی سے دعا نہیں کرتے ہیں نبی کے لیے دعا کرتے ہیں بات سمجھ میں آئی نا فرق ہے نبی سے دعا کرنا نبی سے مانگنا اور نبی کے لیے مانگنا دونوں میں فرق ہے جی رضی اللہ تعالی عنہ قال اصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مپ کال پارا بہ حتا بہل مپر ہوں حدیث روا مسلم صحیح مسلم کی روایت ہے میں یہ حدیث پر ختم کر دوں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش نازل ہوئی بارش نازل ہونے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اپنے کپڑے قمیص اپنی یا چادر ہٹا دی ننگ بدن ہو گئے ہاں بارش کی وجہ سے ہاں ہتہ اصا بہل یہاں تک تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے بارش ہے. ہاں؟ آئے اور بارش میں آپ نہائے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان حدیث و احدم ہی یہ اپنے رب کے پاس سے ابھی ابھی آئی ہے تو گویا کہ اس طرح سے کرنا یہ سنت ہے بارش رحمت ہے کہ نہیں ہاں اور ابھی ابھی اپنے ابھی وہ قطرہ اس زمین پر نہیں پڑا ہے جس زمین پر لوگ گناہ کرتے ہیں. ابھی اس پانی کو اس قطرے کو لوگوں کے گنہگار گار ہاتھوں نے ابھی نہیں چھوا ہے ہمیں رب کے پاس سے آئی ہے کے رحمت ہے تو یہ ایسا کرنا سنت ہے اور اسی طرح سے بارش کی حالت میں جب بارش نازل ہو تو اللہ عمدہ سید یہ دعا بھی ثابت ہے دو آدیشیں اور چلیں ان شاء اللہ تبارک تعالیٰ اگلے درسے میں مکمل کر دی جائیں گی صلی اللہ علیہ نبینہ محمد السلام علیکم